اللہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عبس پیغمبر نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا ان جاءه کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا وما میں ادری کلا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا من اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا فأنت له تصدّا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّا حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَا اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ ہوں اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے فَأَنتَ عَنْهُ تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے فمن شاء ذکره پس جو چاہے اسے یاد رکھے فی صحف مکرمه قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا مرفو آ جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں بی ایدی سفره ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کرمن برره جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں کوتل الانسان ما اكثر انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرا ہے من اي شيء خلقہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پھر اس کے رستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی سو سے قبر میں پہنچایا ثم پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کل لم يقض ما يقضي کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا فل ينظر الانسان الى طعامه تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے صببنا الماء صبا بے شک ہمیں پانی برسایا تم اب شپ پھر ہمیں زمین کو اچھی طرح پھاڑا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا وہ آئین دوں اور انگور اور ترکاری وَنَخْلًا اور زیتون اور وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گھنے گھنے باغی ہٹ اب اور میوا اور چارہ مت الخم والی یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اول ام اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا او ابھی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی لکھ رن ہم یوم شن ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی او جو اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے تم شیرم خندہ و شادار ہے اور اس روز کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی الا ملک سا وا تل سجاؤ یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار